إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيئات أعمالنا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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في موزع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> سامع محترم بزرگان من معذما اور بہنوں ہر قسم کے حمد و ثناء اللہ خالق کائنات مالک العلّام ذلجل و اکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا ان لا تخسوحا یہ تو کچھ نعمتیں میں نے آپ کو گنوائی لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اللہ تحصوها تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ کے احسانات میں سے اللہ کے انعام میں سے ایک ہم سب پر انعام یہ ہے کرم یہ ہے احسان یہ ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے درود سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر میرا آج کا ٹاپک ایک سمپل سا موضوع ہے یعنی جو سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے تو جار کاروباری لوگ پڑھے لکھے لوگ اس مسجد کا رخ کرتے ہیں ایک سے دو واقعات جو بڑے ہی مشہور و معروف ہیں انہی میں سے ایک اروا بن مسعود اثقافی ابھی مسلمان نہیں ہوئے مشرک ہیں قریش کے نمائندہ بن کر ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو واپس جا کر جو کریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیکھا جو تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص نے دیکھی جو صحابہ کرام کے معاملات دیکھے اگر دیکھا کہ حکم دیا ہے تو کتنا جلدی اس پر عمل کرتے ہیں اگر میرے نبی وضو کر رہے ہیں تو یہاں پر صحابہ کا کیا عمل ہے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو کیا انداز ہے اگر میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں نظریں ملا رہے ہیں یا نظروں کو جھکا رہے ہیں یہاں سے واپس گئے اور جا کر کہا اے قوم اے میری قوم کے لوگوں میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے دنیا گھوما ہوں سرداروں سے ملا ہوں کیسرو کسرا نجاشی جیسے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات ضرور ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں ولہ انسحاب ہو ماں یو محمد سردار بڑے دیکھے تازیم کرنے والے بھی دیکھے میں نے یہ دیکھا وہاں پر اللہ کی قسم کہ جو تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں ایسی تعظیم کرنے والے میں نے کسی اور بادشاہ کے رعایا میں سے کسی کو نہیں دیکھا یعنی تعظیم ایسی ہے کہ ایسی تعظیم ایک مشرک ہے کافر ہے لیکن تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کر رہا ہے تعریف وہ ہے جو غیر کرتا ہے اور ابھی میں خطبہ سن رہا تھا بس یقین جانیے جملے سارے وہی تھے جو کہنے چاہیے میں نے دل میں سوچا اللہ اتنی توفیق دے دے کہ تھوڑی کھل کر بات ہو جائے بس وہ بات کر رہے ہیں اب وہ اس کو گھما گھما کر لا رہے ہیں کبھی امام صاحب پر کبھی مولی صاحب پر سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ مولی صاحب خود یہ بات کہیں کہ ان ایام کے اندر خصوصاً آج کے دن یا گزشتہ رات جب آپ جو ہے اگر باد سے سفر کر رہے ہو تو آپ کے لیے بہادری ہوگی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر آپ تین ہٹی کے پھول کو کراس کر سکو کیونکہ اتنے پھول لائے گئے ہیں کہ اب بخشش جو ہے وہ پھولوں کے ذریعے سے ہو دی ہے اب بخشش جو ہے وہ چراغ کے ذریعے سے ہو ہے اب بخشش جو ہے وہ قبرستان میں اسی رات کو جانے کے بعد ہی ہونی ہے اللہ اکبر کبھی غور کیا کہ یہ چراغا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا کبھی ہم نے غور کیا کہ بارہ الاول ہم نے یہود و نسارہ سے لے لیا ارے ہمارے پاس اپنا ہے کیا ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاسی جماعت کو بنایا گیا تو اس کا اپنا کچھ نہیں تھا جس کا اپنا کچھ نہ ہو پھر اس کے بکھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے تو ایسے ہی جس کے پاس کتاب و سنت قرآن و سنت میرے نبی کی دولت نہ ہو پھر وہ کہیں سے بھی لے لے اسے کوئی پا نہیں ہوتی ہے پھر وہ بھٹکتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے یہاں سے کیا ملتا ہے اور کبھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو سر عام صاحب کو گالیاں بکے لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ان سے وہ چیز مل رہی ہے جو ہمارے غلوں کو بھر رہی ہے جس نے ہماری دکانوں کو چمکا دیا ہے ارے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج کے دور میں اگر انمین حق آپ لوگوں کو میسر ہیں تو یقین جانئے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بہت بڑی دولت ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اب ان سے کس طریقے سے دین سیکھنا ہے اور ہم نے کس انداز سے ان کی طرف رجوع کرنا ہے تو اندازہ کیجئے کہ تعریف ہو رہی ہے تعریف میں کیا الفاظ کہیں اور انہی جملوں میں سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم کے پاس جا کر باتیں کر رہے ہیں فرمایا اذا جیسے ہی محمد کوئی حکم دیتے ہیں اس حکم کو لپکتے ہیں فوری پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمد کے ساتھ ہی وہ ادا تو کادو یقتی تتیلونا جب محمد وضو کرتے ہیں وزو کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ساتھی کی محمد کے ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ وضو جو ہے اس کو نیچے نہ گرنے دے اپنے جسم ہی کے اوپر ڈالنے میں نے وضو کہا وضو نہیں کہا وضو کرنا ناک میں پانی ڈالنا ہاتھوں کو گمانا اس پہ ہاتھ پہ پانی ڈالنا سر پہ یعنی پانی ڈال کر جو ہے مسا کر رہے ہیں پاؤں دھونا یہ وضو ہے اور یہ کس چیز پر لپکتے تھے وہ کادو یکلو نہ وضو ہی کہتے ہیں پانی کو اور وضو کہتے ہیں برتن کو یعنی واو کے نیچے زیر ہے تو برتن واو کے اوپر زبر ہے تو پانی اور واو کے اوپر پیش ہے تو اس کا معنی کیا ہے یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں یہ جو وضو کرتے, کرتے ہیں یہ عمل ہے تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ ادا تکو اس اللہ اکبر جب گفتگو کرتے تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے احترام اتنا میرے نبی کے چہرے پر جلال اتنا میرے ربی کا روب اتنا چاہے کتنا مشفق تھے کتنے رحیم تھے اور کتنے لوگوں سے ملنسار تھے لیکن اللہ تعالی نے رو اللہ تعالی نے پرسنالٹی اللہ نے شخصیت ایسی بنائی فرمایا وما یو ہی تو نہ عظیم تعظیم کی بنا پر میرے نبی سے کوئی صحابی آنکھیں نہیں ملا پاتا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میرے نبی کے صحابہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتا ہے انا اور ساہدوں وہ مبشروں وہ نظیرہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدہ گواہی دینے والا جنت کی خوشخبریاں دینے والا جہنم کی آگ سے ڈرانے والا لت منو بلا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ لتو منو بلا ہی و مدد بھی کرو اور تعظیم بھی کرو یا ایو الحلدینہ آ لا ترفاس وات فو کا سعود ان نبی ولاج ہرو یہ جو امت پر میرے نبی کے حقوق ہیں انہیں میں سے ایک حق یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کتنے حقوق اور میں یقین جانیے آپ کے سامنے یہ اشارہ دے رہا ہوں کیا کہا یادین آ منو لا ترفا اسواتان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو فوق صوت نبی لَا فوق لا اس طرح سے میرے نبی کے سامنے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا اونچی اونچی آواز کے اندر میرے نبی کے سامنے تو ایسے بات بھی نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو تجہر لبعض امال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور یہاں تو آواز کا ذکر کیا اور میرے صحابی کے میرے نبی کے صحابی یقین جانی کس قدر زیادہ محتاط ہوتے ہیں اس کا شان نزول وجہ کیا ہے لوجک کیا ہے ذرا اس پر غور کرے اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے کہ ایک وفد آتا ہے. کون سا وفد ہے بنو تمیم کا ایک قافلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اب دیکھیں صحابہ کرام ہیں نا ان کی شان اللہ تعالی نے بیان کر دی ابھی موقع نہیں ہے اس کو سامنے رکھا جائے قرآن پاک کے اندر کیا فضیلت ہے احادیث کے اندر ایک ایک صحابی کا مرتبہ خصوصا یعنی خلفاء راشدین اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کا ذکر کیا لیکن پھر بھی ہے آپس میں ہے چپلش ہو جاتی ہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے جب یہ قافلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں صحابہ کے میں سے جن کا سب سے بڑا مرتبہ مسلمانوں کے خلیف اول عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بن معت کو ان کا امیر بنا دیا جائے دوسری طرف سے آواز آئی وہ آواز کیا ہے خلیفہ انسانی ہے کیا فضائل ہیں یہ آپ نے سنے ہیں کہا کہ نہیں اکرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے پھر آواز آئی آپ تو بس میری مخالفت پہ لگے رہتے ہو کہا میں آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا تھا اس موقع پر یات ناصل ہوئی اصواتکم فوق صوت نبی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا اور اس کے بعد اندازہ کر لیجئے ہم تو یقین جانئے کتنی مخالفت کرتے ہیں جانتے خطبہ شروع ہو گیا اور میں ایک اخلاص کے طور پر اور زندگی یہاں گزار دی ہے کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے حالانکہ ہمارا اس سے پہلے جو ٹاپک تھا ساتھیوں کو شاید یاد بھی ہو وہ ٹاپک تھا وراثت کے حوالے سے دو مسلسل جمعے آئے تو دونوں جمعے اس ٹاپک کو لیا گیا لیکن آج ایک خاص موقع تھا لیکن پھر بھی سوچ آتی ہے کہ یہ اٹھائیس سال کے عرصے میں اگر اصلاح نہ ہو کبھی بولنے کا موقع ملے تو پھر بات کرنی چاہیے مجھے پتا ہے کہ بارہ چالیس پہ خطبہ شروع ہوتا ہے میں فون کر کے معلوم بھی کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں تھوڑا تاخیر سے خطبہ شروع کروں گا مین وجہ کیا ہے کہ تاخیر سے شروع ہو جائے جس نے آنا ہے وہ آ جائے لیکن جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے پھر چالیس پہ آئے پینتیس پہ آئے ایک پینتیس پہ آئے پونے دو پہ آئے پھر اس کے آنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ابتدا میں امام کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں تو اگر تاخیر کرنی ہے تو یہاں سے کیجیے نہ کہ اینڈ سے تاخیر کی جائے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بات ہو رہی ہے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ہر جمے ہم سنتے ہیں لیکن اب جمعہ جاری ہے پہلا حال ابھی بھرا نہیں ہے یعنی جب شروع کیا ہے اور اب جو, جو میں نیچے کی طرف آؤں گا بھی تو مکمل کروں گا ماشاء اللہ مسجد بھر چکی ہوگی کیا رحمانیہ مسجد میں تعداد آتی ہے کیا جمے غفیر ہوتا ہے ماشاء اللہ کیا لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے وہ یقین جانیے کبھی موقع ملتا ہے چھپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اوپر سنتے ہیں بیٹھ کر یعنی آدھا خطبہ ہو چکا ہے مسجد خالی ہوتی ہے کیا یہ ہر جمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں یہ عمل ہے ہمارے جمعوں کی اگر یہ حالت ہے تو پھر ہماری نمازوں کی کیا حالت ہوگی گاوا پران و سنت کا لیکن ایک جمعہ سات دن کے بعد لیکن مسجد میں پہنچنا انتہائی مشکل اور جب آخری وقت ہوتا ہے بھاگنے والا ایسے بھاگ کر آتا ہے بالوں سے پانی نچڑ رہا ہے کترات گر رہے ہیں گریبان کھلا ہوا ہے آستین اوپر ہے پوری تیاری مسجد میں پہنچنے تک ہوتی ہے گریبان بند آستین بند بالوں کو سیٹ کر لیا اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں اس سے زیادہ فکر کسی کو نماز کی نہیں ہے اس سے زیادہ کسی کو جمعے کی فضیلت کا پتا نہیں ہے مسجد میں آ رہا ہے اور سیدھا اوپر جائے گا جتنا تاخیر سے آیا اتنا ہی پہلے مسجد سے نکلتا ہے یہ ہے یہ دعوے اور یہ ہے محبت اور یہ ہے اللہ کے دین سے محبت یہ ہے سات دن کے بعد ایک جمے کا آنا اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا میرے خیال میں میری بات بڑے آرام سے سمجھ آ رہی ہوگی میں نے شروع میں ہی کہا بس اتنا ضرور ہے کہ اندازے بیان اگرچہ اتنا شوق نہیں شاید کے اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات ضرورت ہے کہ ہر جمعے کوشش ہو کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ رقبت دلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقین جانیے اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے نا تو ہماری اولاد کیونکہ اس دور کے اندر خاص طور پر جو سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اور جو مشکل مرحلہ کسی نے نہیں ہم نے خود بنایا ہے وہ ہے اولاد کی اصلاح جو یقین جانے ہم سے نہیں ہو رہی اور ہم اس میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کسی معاملے میں اتنا کمزور سمجھتے ہو اس کی بہت ساری وجوہات یہ تین چار دن سے ہم فجر کی نماز میں اسی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل سواری ہیں کیا کہہ رہے ہیں یا غلام کا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے یہ بچہ وہ ہے جو مفسر قرآن بنتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم فقیہ فی الدین تفسیرہُ الکتاب علمہُ الکتاب اللہ کتاب کا علم بھی دینا تفسیر کرنے والا بھی بنانا اور ساتھ ساتھ میں دین کی فقاحت بھی عطا کرنا ایک بچے کے بارے اور کتنا بڑا نام بنا ہے پیچھے بیٹھے کہا چند کلمات نہ بتلاو اگر یاد کر لیے تو بڑا فائدہ ہوگا اللہ نفع دے گا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سال تفسال اللہ وہ ادستا فرو کا بشین فرو کا اللہ بش ان قد کتھ بہ اللہ لکھ کیا مانا ساری باتیں اللہ کے نبی ہم کیا کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اب اسے اتنی بڑی بڑی ٹپیکل باتیں ان کو سمجھائی جا رہی ہیں. آج ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر یقین جانے سمجھانا کیا بچہ والدین کو سمجھا رہا ہوتا ہے نہیں مونی صاحب ابھی یہ باتیں اس کو زیب نہیں دیتی آپ کو ان کو یہ باتیں سمجھائیں ابھی تو میوزک بتلائیں ابھی تو پوئم یاد کروائے ابھی تو ہسٹری بتلائیں موبائل ان کے ہاتھ میں دیں کہ موبائل میں موبائل چلانا سیکھے گا تو کوئی پرسنالٹی اور شخصیت کوئی اسی کے ساتھ تو زندگی ہے ساری اور میرے نبی کیا بتلا رہے ہیں اے غلام اگر تو نے اللہ کی حفاظت کی تو اللہ تیری حفاظت کرے گا یعنی تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر جو میں دے دے اس دے دے اسے اپنا لے جس سے منع کرتے اس سے رک جانا ہے یہ ہے اللہ کی حفاظت احفظ اللہ تجدہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا ادا سال تفس اللہ سوال کرنا ہے تو ایک اللہ سے وَإذا فستعن مدد مانگنی ہے اياك و اياك ایک اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے یقین جانیے کہ آج اپنے اولاد کو اپنے ساتھ لائیں نمازوں میں لائیں جمے میں لائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوغت تک پہنچے اس کے گھٹی میں بیٹھ جائے تو نماز جمعہ جو ادا کرنی ہے صرف اس وقت پڑھنی ہے کب جس وقت خطیب ممبر سے اتر رہا ہو کیونکہ دو رکعات کا نام جمعہ ہے اس کے گٹی میں کہیں یہ بیٹھ نہ جائے اور میموری خالی ہوتی ہے یہ چیزیں بٹھانا یہ چیزیں ذہن میں بیٹھنا پھر شیطان کے حملے ہماری کمزوریاں مضبوط کر دیتی ہے ممکن ہے کہ ہمارے اندر وہی اثرات ہو کہ جس کی بنا پر آج ہم جمعی سے جہاں بھی چلے جائیں صرف ایک رحمانیہ مسجد نہیں جہاں بھی چلے آپ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گیا میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو کپل ہے شادی شدہ ہے نہیں نہیں شادی ہوئی دعوتیں ہو رہی ہیں دونوں جا رہے ہیں بوڑھی ماں گھر پہ ہے کہا اما ہم شادی پر جا رہے ہیں بچہ چھوٹا سا تھا تو شوہر نے کہا کہ اما ہم شادی پہ جا رہے ہیں یہ اوون رکھا ہوا ہے فلان چیز ہے بس آپ گرم کر لینا کہا کہ مجھے کہاں گرم کرنا آتا ہے پرانے دور کی عورت اور کیسے گرم کروں تو کیا کہا کہا آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ برابر میں جو ہے نا وہ آستانہ ہے وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے تم بس وہاں چلی جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں یہ باتیں میں بچے کے حوالے سے بات کر بچے نے نوٹ کر لی بچہ والدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے سفر جاری ہے تو بچہ خود کہتا ہے اے ابا ان شاء اللہ جب میری شادی ہوگی نا میں بھی اپنا گھر جو ہے وہ مزار کے پاس ہی لوں گا آستانے کے پاس لوں گا کیوں پوچھا کیوں کہا وجہ صرف یہ ہے آپ کو بھی مجھے بھی کبھی کام پر جانا پڑے گا آپ گھر پہ ہوں گے کھانا کون بنائے گا آپ بھی دربار پہ چلے جائے گا مقافت عمل بھی ہوتا ہے بس کہنے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ خدا را آج اپنی اولاد کی تربیت کیجیے خرافات کے اندر ایسا نہ ہو کہ آج تربیت چھوڑی ایک گھر کے اندر تین تین سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو ایک کہے کہ جائز ہے دوسرا کہے جائز نہیں ہے گھر میں اختلافات ہو رہے ہیں ہر رز بنی کا فی آداب بچپن ہی میں اپنے بچوں کو ایسا ادب سکھلائیے ایسی تربیت کیجئے ایسی پرورش کیجئے تاکہ کل جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو معاف کیجئے گا یہ بات کہاں سے کہاں نکلی اور کہنے کا مقصد تھا ہم دوسروں کے اوپر اس قدر زیادہ تنقید اور اس قدر زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں میری محبت کا اندازہ کر لیجیے اپنی محبت کا اندازہ کیجیے کیا میرے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں کیا میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں ہر نماز کو وقت پر پڑھوں ذمے نہیں ہے میری عیدین کی نماز ہو میری جمعہ کی نماز ہو اور میری اسی طریقے سے نماز فرص ہوج جیسا ایکٹیو کوئی نہیں یقین چاہ ہے بھاگ بھاگ کر بھاگ بھاگ کر یہ ایکٹو ہے مسجد میں پہنچے گا سوائے ایک میرا خیال ہے یہ میرا ضرور ہے جب جمے کی نماز نہ ہو کسی کا جنازہ ہو پھر ہم پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں یقین جانیے ان دنوں میں بہت زیادہ بلی میں کھانے کا موقع ملا اپنے شاگرد بھی تھے برادری کے ساتھی بھی تھے جہاں گیا ہوں نوجوان کو دیکھا ایکٹو ہے بہترین قسم کا لباس ہے بزرگ بھی ہے ابھی کھانا شروع ہونے میں کم از کم گھنٹہ ہے وہ پہلے سے ہے بس مولوی صاحب کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہو سکتا نکاح پہ کوئی اثر نہ آئے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نوجوانوں کو بھائیوں کو دوستوں کو یہ دعوت ہے جس طرح ہم یہاں پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور جلدی سے تیار ہو کر دولے کے ساتھ بھی ہیں ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں خوشگپیاں ہو رہی ہیں کیا ہم نماز کے لیے جمعے کے لیے پہلے آ جائیں تو اللہ کی قسم گھروں کا ماحول دیکھنا اپنے دل کی دنیا کو دیکھنا کہ کس قدر زیادہ تبدیل ہوتی ہے پھر شادی حال کو دیکھو گے اللہ کے گھر کو دیکھو گے کہ سکون کہاں حاصل ہو رہا ہے وہاں گھنٹہ پہلے یہاں پانچ منٹ پہلے آ کر دیکھو صرف پانچ منٹ زیادہ نہیں بارہ رکعات آپ اہتمام کر لیجئے وہ جن کا تعلق نماز کے ساتھ ریلیشن نماز کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے پہلے ہی یا بعد میں ہے بارہ رکعات پڑھ لے اللہ, جن, اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے پرانے پاک پورا سال کھلے گا نہیں پرانے پاک کھلے گا ماہ رمضان میں مقابلہ کرتے ہوئے اس نے کتنا پڑھا اس نے کتنا پڑھا گھر کے اندر یہی مقابلہ ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں کس نے کہہ دیا کہ صرف ماہ رمضان ہی میں تلاوت کرنی ہے امر السبیعی رحمہ اللہ عبدالرزاق البدر مدینہ کے مشہور عالم دین مسجد نبوی میں آج بھی درس دیتے ہیں وہ ابو اسحاق امر السبعی کا ذکر کرتے ہیں یعنی سلف کی نصیحتیں نوجوانوں کے لیے کتاب کا نام ہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا یعنی صلف کی نصیحتیں نوجوانوں کے لیے وہ نصیحتیں کیا ہیں ان میں سے ایک ذکر ابو اسحاق کا کیا وہ بیان کرتے ہیں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کل تمربی ل اللہ و اکر افیح الف آیا میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے قرآن پاک سے ہزار آیات کی تلاوت نہ کی ہو یہ کم تعداد کی طرف اشارہ ہے پھر میں ایک رکت کے اندر سورہ بکرا بھی پڑھ لیتا ہوں آل عمران بھی پڑھ لیتا ہوں پیر میں رات کا روزہ بھی رکھتا ہوں صرف 15 شابان کا روزہ نہیں پیر جمعرات کا روزہ ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہوں نوجوانوں کو بتلا رہے ہیں کہ میری عمر کو دیکھو اپنی عمر کو دیکھو کہاں پر ہو فنہ تو فکون کہاں جا رہے ہو کہاں بہتے جا رہے ہو میں ہر رات ہر دن ہزار آیات کی تلاوت چھ ہزار چھ سو آیات ہیں اندازہ کر لیجئے اگر ہزار لگائے تو پھر بھی ایک ہفتے سے پہلے قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں اگر میں آپ کو ایک معصومانہ آپ سے سوال کرتا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے ایک رمضان سے لے کے اب تلک ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے میں نے کتنا قرآن پاک کو پڑھا ہے میں نے ختم کیا اللہ کی قسم ہمیں فخر ہونا چاہیے لا حسد فسمت قرآن سے تعلق ہے فخر کر سکتے ہو لیکن کیا کہا اور اس کے بعد آخر میں تیسواں پارہ ہے سورت الزا اس کی آخری آیت پڑھتے ہیں وہ اما ربی کا کیا ہے کہ اپنے رب کی نیمتوں کا اظہار کیا کرو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور مقصد یہ تھا کہ میں اگر تمہیں یہ بیان کر رہا ہوں نا تو میں فخر کے طور پر نہیں تکبر کے طور پر نہیں غرور کے طور پر نہیں یا اللہ کی طرف سے مجھے ایک انعام ہے کہ میں ہر روز اتنی تلاوت کرتا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے ہم بھی اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ دنیا کے جمیلے میری عمر جب پندرہ سال تھی جب بھی آرزویں ختم نہیں ہوئی پچیس سال کی پھر بھی ختم نہیں ہوئی اب تو بیوی بھی ساتھ آ گئی ہے اب تو اور خواہشات کا ایک نیا ہی پنڈورا باکس وہ کھل جائے گا پھر اس کے بعد پھر اور آگے جا رہا ہوں بچے بھی ہو رہے ہیں سب کچھ ہے ابھی بھی اللہ یہ دنیا کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے ہیں ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی بس میرا تس سے ایک ہی سوال ہے ایک ہی التجا ہے ایک ہی ایک گزارش ہے ایک ہی, ہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ بس تو اپنے مقدس کتاب کی پرانے پاک کی مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کیا ہم دعا نہیں کر سکتے پورا سال گزرا پوچھئے اپنے آپ سے اپنے اندر اچھا انسان تلاش کیجئے اپنی زندگیوں کو بدلیے اور اپنے گھر کے ماحول کو پرانے پاک کی تلاوت کے ذریعے سے مزین کیجئے روشن کیجئے اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیجئے یقین جانیے جو چہرہ گھر سے نکلتا ہے وہ سیدھا غمگین چہرہ شان چہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے وجہ کیا ہے نہ تین کی طرف ہے نہ دنیا کی طرف ہے کہاں جائے اللہ اکبر بس یہ بات سے ایک بات نکل گئی اور اسی دوران جو ہے وہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے ہم نے بات کرنی تھی پندرہویں شابان کے حوالے سے تھوڑی سی بات دیکھیے یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم علما سے دور ہوتے ہیں سنت سے دور ہوتے ہیں یقین جانے جب ہم دور ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ روزہ ایسا لگتا ہے دن ایسا لگتا ہے کہ عرفہ کے دن کی بھی اہمیت نہیں پھر رات کی اہمیت ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جو للت القدر کی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں پھر ہم اس قدر زیادہ بھٹک جاتے ہیں انزل نہ فیل مبارکہ ہم اس سے پندرہویں شابان مراد لے لیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہمیں دور دین سے دور رکھا گیا وجہ کیا ہے کہ نوجوان دین سے دور ہوئے اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اپنے ان کانوں سے سنا ان آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے دوست کو کہہ رہا ہے ارے تیرے جیسا کوئی بد نصیب ہے کہ جس نے آج بھی روزہ نہیں رکھا پندرہویں شابان کا زندگی روزے رکھ لے اور اللہ کی قسم سنت کے مطابق ایک روزہ رکھ لے یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا تو یہ وجہ کیا ہے صرف یہی بنتی ہے کہ آج ہم دین کے قریب نہیں آتے آپ اندازہ کر لیجئے آفس میں میرا وقت کیسے گزرتا ہے باہر کتنا ذوق خوشو خوشو ہر طریقے سے میں جو ہے اپنے آپ کو رکھتا ہوں دیکھیے گا مسجد میں دیکھے مجھے نہ دیکھے سلام پھرا ایک ہلکی سی بیل بجی ہے میں نے اللہ اکبر استخ فر اللہ اللہ سلام سب چھوڑ چھاڑ کر بس موبائل پہ لگ گیا ایسے صفے کراس کر کے جاتا ہوں کہ جیسے کوئی اہمیت نہیں پیچھے کون ہے نہیں موبائل آئے میری کال آئی ہے یہ کون جو ہے نا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے سامنے والے کی ضرورت ہے تو آپ کو دوبارہ بھی کون کرے گا ورنہ آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی تو یہ ہم پورا اپنا صبح سے شام تک کا اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا تھا مع جانتے ہو کہ بندوں کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے اللہ رسول ہو آنا اب یہ جو اللہ کا حق ہے ہمارے ذمہ ہم فجر سے شروع کرتے ہیں زہر آنی ہے اثر آنی ہے مغرب آنی ہے عشاء آنی ہے اندازہ کر لیجیے ہر بندہ اپنے طور پر سوچے کہ قرآن کتنا پڑا اور کس نماز کا صحیح حق ادا کیا ہے ایسا تو نہیں لوگوں نے نمازی کہہ دیا ہے لیکن نماز میرے کسی کام کی نہیں ہے کوئی دس فیصد لے کر جا رہا ہے کوئی بیس فیصد لے کر جا رہا ہے اور کوئی ایسا ہے جس کو کچھ بھی حاصل نہیں خود غور کرتا ہے ما غرق رب بھی کل کریم. یہ بڑے دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے درد مندانہ اپیل کر رہا ہے کہ سوچیں فجر سے لے کے سوچیں اور آج ہی سوچ لیں دور کیوں جاتے ہو ابھی ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے فجر تھی سورت السعیدہ اور اس کے ساتھ سورت الحر کس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی اللہ کی قسم ٹائم ہوتا آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھتا حجاج بن یوسف کے دور کا کہ میرے تو رونٹے کھڑے ہوتے ہی اور آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے سالم بن عبداللہ اللہ جو کہ عبداللہ اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ قیدی سامنے رکھ دیے کہاں ان کو مار دو تک کر دو یہ عثمان کو شہید کرنے کے اندر ان کا ہاتھ ہے ایک قیدی کے, کے پاس گئے اشارہ دے رہا صرف اشارہ اس کے پاس گئے اور جا کر کیا کہا کہا مجھے صرف اتنا بتلا دو اصل تبہ کہ صبح کی نماز پڑی ہے صبح کی نماز کون سی آٹھ بجے زہر کے ساتھ نہیں فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو آگے سے جو جواب ہے نا جس کے ہاتھ بھی بندے ہوئے چکڑے ہوئے ہیں پاؤں بھی چکڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن ایمان کے لحاظ سے دل خوش ہے موت سے نفرت نہیں موت سے محبت ہے موت سے پیار ہے تلوار کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں بدتمیزی کی تو گردن اڑ جائے گی ایک ہی جواب دیا کہا کہ میں مسلمان ہوں پھر سوال کیا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ مسلمان ہو مجھے بتلاؤ فجر کی نماز پڑھی ہے یہاں اپنی سوچ یہاں اپنی سوچ کہا میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں مانا یہ تھا کہ مسلمان سے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے اصل چیز یہ تھی دو دفعہ تیسری دفعہ جب پوچھا تو کیا کہا کہا اللہ آپ پر رحم کرے سالم بن عبداللہ سے کہتے ہیں میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں مقصد یہ ہے کہ تم بار بار فجر کا سوال کر رہے ہو میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہونے کا معنی یہی ہے ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں سے واپس لوڑتے ہیں حجاد بن یوسف کے پاس آئے تلوار پیروں میں پھینک دی میں اسے قتل نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی ہے فہو فی ذمت اللہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے میں کیسے قتل کر سکتا یہ تھے وہ لوگ اور تعارف کرواتے ہوئے یہ نہیں میں نے فجر پڑی میں نے عمرہ بھی کیا میں نے حج بھی کیا میں سفا مروہ پر بھی گیا تھا سفا مروہ لاڑکانہ میں تو نہیں ہے سفا مروہ وہیں پر ہے اپنی جو ہے وہ اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے جس محفل میں, میں بیٹھے ہیں یقین جانیے وہ گئے تھے نا عرفات کے میدان میں جیسے یہاں پر ہے جو پولو گراؤنڈ میں گیا ہو نہیں میرے بھائیوں یہ ہم اپنے عمل کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں اللہ کی قسم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ کر لیتے ہیں تو ہماری اس سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے اللہ اکبر بس اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے میرے بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوں گی لیکن انشاءاللہ شاء اس کے اچھے سمرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے انشاءاللہ ہم نہ رہے تو یہاں نوجوانوں سے یہ مسجد بھری ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں نہیں ماہ رمضان سے ہٹ کر فجر کی نماز صرف ماہ رمضان کی نہیں ہر نماز میں انشاءاللہ یہ مسجد اور بھری ہوئی نظر آئے گی اللہ تعالی اس قبوریت کی گھڑی میں میرے ان الفاظ کو شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوانا العانا الحمد للہ رب اللہ